سرت الانبیاء کی آیت نمبر اکیاون ففٹی ون والا خود آترینہ ابراہیم قبل بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس سے پہلے رشد و ہدایت کا مرکز بنایا وہ کننا بھی اور ہم انہیں خوب جاننے والے ہیں اذ جب آپ نے اپنے ابن یعنی چچا سے کہا یہ ہم پہلے اس کی تفصیل سن چکے ہیں کہ لفظ ابن چچا کے لیے تایا کے لیے دادا کے لیے پردادا کے لیے والد سب کے لیے آتا ہے اور عربی میں جہاں والدن آئے گا اس سے مراد صرف و صرف سگے باپ ہیں وہ قومی ہی اور اپنی قوم سے کہا ما ہاد تما سیلتی ان تم لہا فون یہ کیسے مجسمے ہیں جن کے سامنے تم پوجا کے لیے بیٹھتے ہو وہ بولے وجد نہ آبا انا لہا آبدین ہم نے اپنے آبا اجداد کو ان بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا اور پایا قالا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لقد کن تم ان تم و آبا فی دالم مبین بے شک تم اور تمہارے آباؤ اجداد سب کھلی گمراہی میں تھے قلو انہیں بڑی حیرت ہوئی اس لیے کہ جب کوئی غلط بات لوگوں میں راسک ہو جائے اور وہ غلط بات سننے کے عادی ہوں تو سچی بات بڑی عجیب و غریب لگتی ہے جیسے عام طور پر لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ شیطان فرشتہ تھا جب سور کی آیت نمبر پچاس کو جب وہ پہلی مرتبہ پڑھتے ہیں سنتے ہیں کانا من الجن شیطان فرشتہ نہیں تھا جن تھا تو بڑی حیرت ہوتی ہے چونکہ قرآن پاک میں موجود ہے کوئی انکار تو کر نہیں سکتا لیکن حیرت ضرور ہوتی ہے کون ہو وہ بولے اجئتنا بلحق کیا آپ ہمارے پاس سچی بات لے کر آئے ہیں ام انت من اللہ یا آپ مذاق کرنے والے ہیں کھیل کود کرنے والے ہیں آپ ایسا تو نہیں ہم سے مزاق کر رہے ہوں قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بر رب کم رب سماواتی ور بلکہ تمہارا رب وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے اللہ فاتر وہ رب جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا وہ شاہدیم اور میں ان تمام باتوں پر گواہی دینے والا ہوں اللہ کی قسم لکی دن اس نام کم باد ان تلو مدبیم میں ضرور ب ضرور تمہارے بتوں کا برا حشر کر دوں گا جب تم یہاں سے جاؤ گے مشرقین نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آج ہمارا بہت بڑا میلہ ہے جنگل میں جائیں گے کھیل کو تماشے ہوں گے تو آپ ہمارے ساتھ چلیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ تو نہیں چلتا اور آپ نے کوئی عذر پیش کیا جب سب جانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وسلام نے یہ جملہ کہا آہستہ سے اور اب پیچھے رہ جانے والے بوڑھے اور کمزور لوگ تھے جو آہستہ سے جا رہے تھے انہوں نے بات سنی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے گئے اور مندر میں جا کر بت خانے میں جا کر آپ نے دیکھا کہ چاروں طرف عجیب و غریب شکلوں کے بت ہیں ایک سب سے بڑا بدھا آپ نے اپنی کلہاڑی لی اور کسی بدھ کی ناک کاٹ دی کسی کا کان کاٹا کسی کا ایک ہاتھ کاٹا کسی کو ریزہ ریزہ کر دیا اس طرح آپ نے ہر بدھ کا حشر نشر کر دیا اور جو بڑا بت تھا اسے آپ نے کچھ نہیں کیا اور یہ کلہاڑا اس بڑے بدھ کے کندھے پر رکھ دیا جا علیہ بس آپ نے ان بھرا کبیر اللہ مگر ان کا جو سب سے بڑا بت تھا اسے آپ نے کچھ نہیں کیا تاکہ وہ اس کی طرف لوٹیں اور غور کریں اور سوچیں کہ یہ بت ہمارے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں یہ خدا نہیں ہے جب وہ واپس آئے تو کافر کہنے لگے من فا ہادہ ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کس نے کیا انہو لمینہ بے شک ایسا کرنے والا ضرور ظالموں میں سے ہے تو وہ لوگ بولے کہ جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلام آخر میں جاتے ہوئے سنا تھا سمعنا فتن ہم نے ایک جوان کو سنا ہے فتن کے معنی جوان نوجوان فتن یز ہم نے ایک جوان کو سنا ہے کہ وہ ان بتوں کا ذکر کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں آج ان کا وہ حشر کروں گا کہ تم دیکھو گے یو کال لہو ابراہیم اسے ابراہیم کہا جاتا ہے بولے بول الا سے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے اسے لاؤ لال لہم یشہدون تاکہ لوگ گواہی نے اور جنہوں نے کلام سنا ہے وہ دیکھ کر بتایا ہاں یہی نوجوان ہے جنہوں نے یہ باتیں کہی تھی وہ بولے فال تہذا بھی آلی حتینا یا ابراہیم اے ابراہیم کیا آپ نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کیا اولا بل علا کبی رو ہوں آپ نے فرمایا بلکہ یہ کیا ان کے بڑے نے فص تم پوچھو ان سے ان کانو یت اگر یہ کچھ بول سکتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلاط وسلام نے ایک تدبیر فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو سارے بت تو ٹوٹ گئے اور یہ جو بڑا بت ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہوا تو ذرا اس سے پوچھ کے دیکھو تو صحیح کہیں اس کو غصہ نہ آ گیا ہو کہ میں بڑا موجود ہوں میری موجودگی میں تم چھوٹوں کو کیوں پوچھتے ہو فا رجا او یہ باتیں آپ نے مثال کے طور پر اس لیے پیش کی تاکہ وہ کچھ غور کریں اور اپنی زبان سے کہیں کہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں یہ تو بے جان پتھر ہے ہم نے خود بنایا ہے۔ پھر آپ نے سمجھایا کہ یہ جب بے جان پتھر تو تمہیں خود بنایا تو خدا کیسے ہو گئے فارجا بس انہوں نے اپنے جی میں غور کیا فقالو اور وہ بولے ان نقم ان بے شک تم خود ہی ظالم ہو یعنی زمیر نے ان کو ملامت کیا کہ واقعی بات تو صحیح ہے یہ بت خدا تو نہیں ہو سکتے سم مسو اعلی رو پھر وہ اپنے سر کے بل دوبارہ پلٹے اور زبان سے وہی وہ باتیں کہنے لگے یعنی زمیر کی پکار پر انہوں نے لبیک نہیں کہا بلکہ جو زمیر کی چوٹ تھی اسے انہوں نے دبا دیا کہنے لگے لا ابراہیم علیہ السلام آپ تو جانتے ہی ہیں کہ یہ باتیں نہیں کر سکتے قولا فرمایا اتابون اللہ من فا حکم شعی او ولا ید الر کیا تم ایسے بتوں کو پوجتے ہو اللہ کو چھوڑ کر کہ جو بے جان ہیں جنہیں تم نے بنایا ہے وہ تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں یہ سمجھانے کے لیے ہے ورنہ کوئی بھی مخلوق ہو چاہے وہ کتنی ہی پاورفل ہو چاہے پوری دنیا کا بادشاہ ہو وہ بھی خدا نہیں ہو سکتا کہ ذاتی طور پر نفع دینے والا صرف اور صرف اللہ تعالی ہے اور جو بھی مخلوق نفع دے یا نقصان دے وہ بیج اللہ ہے تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی خدا نہیں وہی وہ معبود ہے وہ ہی خدا ہے وہ الہ ہے لیکن ان کی سوچ کے مطابق انہیں سمجھایا گیا کہ تم تو بڑے نادان ہو کہ پتھر کے بے جان بتوں کی پوجا کرتے ہو اگر کسی کی صلاحیتوں سے متاثر ہو گئے ہوتے تو اور بات تھی تمہیں سمجھانا مشکل ہوتا تم اتنی چھوٹی سی بات نہیں سمجھتے کہ جس بت کو تم نے بنایا اسی کی پوجا کرتے ہو افل کم تم پر افسوس ہے وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللہ اور ان بتوں پر افسوس ہے جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو اَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم سمجھتے نہیں قَالُوا بولے ہر رقو اسے آگ میں جلا دو ون شروع علی ہتم اور اپنے خداؤں کی مدد کرو ان کو تم فائلین اگر تمہیں کرنا ہے پھر نمرود نے ایک بہت بڑی آگ جلائی کئی مہینوں کے لیے بہت بڑی بانڈری بنائی گئی پھر کئی مہینوں تک مختلف علاقوں سے لکڑیاں جمع کی گئی پھر اس آگ کو جلایا گیا وہ آگ اس قدر اونچی تھی مبصرین فرماتے ہیں کہ اگر اوپر سے پرندہ گزرے تو وہ بھی جل کر گر جائے حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ کو رسیوں سے باندھا گیا آپ کی کمیز اتار لی گئی آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے اب اس آگ میں ڈالے کون تو زمانے میں جیسے ہمارے یہاں غلط ہوتی ہے پتھر پھینکنے کے لیے تو بڑے بڑے پتھر پھینکنے کے لیے لکڑی کی ایک مشین بنائی جاتی جو ہاتھ سے چلتی جسے منجنک کہتے اس مشین میں رکھ کر سمجھے غلیل ہے غلیل چھوٹے پتھروں کے لیے یہ بڑے بڑے پتھروں کے لیے تو پتھر کی جگہ حدرتیں ابراہیم علیہ سلام کو رکھ کر آپ کو آگ میں ڈالا گیا قلنا ہم نے فرمایا یا نہ اے آگ کونی برد و سلامن الا ابراہیم تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا تو وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی رسیاں جل گئیں ابراہیم علیہ سلا تو جلتی ہوئی آگ میں چل رہے ہیں آگ جل رہی ہے آگ بجھی نہیں ہے لیکن وہ آگ ابراہیم علیہ سلام کو نہیں جلا رہی اور دنیا نے منظر دیکھا کہ اب آگ میں چل رہے ہیں آگ آپ کے لیے گلزار بن گیا مفسرین فرماتے ہیں اگر بردن کے ساتھ سلامن نہ ہوتا تو یہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ٹھنڈک ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچاتی تو فرما ٹھنڈی بھی ہو جائے لیکن اتنی ٹھنڈی مت ہونا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سردی لگے اللہ کی شان ہے وہ چاہے تو آگ ٹھنڈی ہو جائے اور وہ چاہے تو پانی کے اندر بھی انسان کی آگ نہ بجھے جیسے کہ وہ واقعہ آپ جانتے ہی ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مقابلہ کرنے میں ایک یزیدی شخص تھا جو لشکر میں تھا وہ بوڑھا ہو گیا تھا کسی نے اس کے سامنے کہا کہ جو امام حسین کے مقابلے میں کھڑے ہوئے سب جلیل اور رسوا ہو کر ہلاک برباد ہوئے تو اس بڈے نے کہا کہ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں دیکھو میں بھی تھا اس لشکر میں مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا تو اچانک سے وہ چراغ جو تھا اس کی آگ زور سے بھڑکی اور اس کے جسم پر آگ لگ گئی قریب میں دریائے فرات تھا اس نے دریا کے اندر چھلانگ لگا لی دریا کے اندر جب کوئی چھلانگ لگائے تو آگ بجھتی ہے تو راوی کہتے ہیں کہ وہ دریا اس کے لیے پیٹرول کا کام کر رہا تھا یعنی جس قدر وہ دریا میں غوطے لگا رہا تھا آگ اور بھڑک رہی تھی اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے ان اللہ کو لشین قدیم وہ ارادو بھی کئی دن اور ان لوگوں نے مکر و فریب کرنا چاہا فجان لاحم پس ہم نے انہیں ضلیل و رسوا کر دیا ان کافروں کو نقصان میں کر دیا وہ ہو اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نجات دی وہ اور حضرت لوت علیہ سلاۃ والسلام کو نجات دی حضرت لوت علیہ سلاۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت قریبی رشتے دار ہیں لط بار اس زمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں فیحا جس میں للعالمین تمام جہان والوں کے لیے وہ سرزمین شام اور فلسطین کی سرزمین ہے اللہ رب العالمین اس مبارک سرزمین کو یہودیوں کے ناپاک قدموں سے پاک فرمائے له اسحاق اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس علیہ السلام عطا کیے وَيَاقُوبَ نَعْفِلَى اور یاقُوب علیہ السلام مزید عطا فرمائے جو کہ آپ کے پوتے ہیں وَكُلَّن جَعَلْنَا صَالِحِينَ اور ہر ایک کو ہم نے صالح بنایا نبی بنایا اللہ رب العالمین عبراغیم علیہ السلام کی اولاد اور آپ کے ان رشتے داروں کے صدقے میں کہ جو سالے تھے اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو بھی نیک وسالے بنائے اور ہم نے ان انبیاء کو ابراہیم اسحاق یعقوب علیہ السلام کو پیشوا بنایا امام بنایا یا دونہ وہ ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں إِلَيْهِمْ فِعْلَ فیل اور ہم نے ان کی طرف وہی فرمائی اچھے کاموں کی کہ وہ اچھے کام کریں وہ قوم سلاتی اور نماز قائم رکھیں وہ ایتا اور زکوۃ ادا کریں و کانو لانا عابدین اور یہ تمام کے تمام ہماری عبادت کرنے والے تھے و لوتون آتینا و حکم و علما اور حضرت لوت کو ہم نے حکومت اور عین دیا پر ہم نے حضرت لوت علیہ سلاۃ وسلام کو اس بستی سے نجات عطا فرمائی کہ جس بستی کے رہنے والے گندے کام کیا کرتے تھے بے حیائی فحاشی اور یانی میں مبتلا تھے حضرت لوت علیہ سلاۃ وسلام اس بستی میں رہ کر بھی آپ ان کے گندے کاموں سے محفوظ رہے اور آپ پر ایمان لانے والے بھی ان گندے کاموں سے محفوظ رہے ان کی نگاہیں پاکیزہ رہیں حضرت لوت علیہ سلاۃ والسلام کے ساتھ جو پاکیزہ لوگ تھے ان کا صدقہ پروردگار ہمارے ذہن کو ہماری نگاہوں کو ہمارے دل اور ہمارے قلب کو پاک اور صاف اور ستھرا بنا دے کاش ہماری نگاہوں میں شرم و حیا آ جائے انہم نہ کانو قوم سو ان فاسقین بے شک وہ بہت بری قوم تھی فاسقین نافرمانی فرمانی کرنے والے تھے لوت علیہ سلاۃ وسلام کی وہ قوم جو کافر تھی وہ ادخل نہ ہومتی نہ اور ہم نے حضرت لوت علیہ سلاۃ والسلام کو اپنی رحمت میں داخل کیا ان من الصالحین بے شک حضرت لوت علیہ سلاۃ صالح لوگوں میں سے تھے ہمارے مقرب تھے اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں اور ان کی پرہیزگاریوں کے صدقے میں ہمیں بھی نیک بنائے اور پرہیزگار بنائے رب العالمین نور قرآن پاک سے ہم سب کے ظاہر اور باطن کو منور اور روشن فرمائے